hello legal student how are you well i am fine thank you the last time we were talking about uh, some theories in mass communication there are many but we were focusing on uh, four very popular and commonly known theories but well, when we talk about uh, theory of mass communication or theory in mass communication we generally mean Uh, the set of rules in mass communication that has some interactivity or something to do with the civic society, with the people or you may say with the political system of uh, any country or any society, that relationship is in fact defined and discussed when we talk about theories in mass communication. Well, the topmost ah uh, was a authoritarian theory. Just to have a, a look once again, authoritarian theory in this area the rulers or uh, you may say the governments, they do not allow media to function independently. They in fact wield their authority over media. Media is not allowed. to pass comments or even uh, to do its uh, professional work uh, according to their own ethics, their own code or according to their own professional norms. If you are publishing, if you are a media person and if you are publishing anything in your paper, in this theory the government through its uh, various departments, various uh, offices would we'll come to see whether whatever you are going to publish is in line with the government policy or the government authority or the government dictates or not if there is if defined the, the government find that something is not in line with this policy they will not allow you to get those things published you are not allowed to uh, bring out a paper آپ نیا اخبار نہیں نکال سکتے آپ کو حکومت سے اس کی اجازت لینی پڑے گی اینڈ یو ہیو ٹو کنوینس ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس وائی دے شوڈ بی اے نیو نیوز پیپر اور میگزین اور اسی طرح آپ کو نیا ریڈیو اسٹیشن لگانا چاہتے ہیں اینڈ اف یو آر ورکنگ انڈر دس تھیری اتوریٹیرئن تھری میں آپ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ ایک نیا ریڈیو اسٹیشن لگا سکیں یا آپ ایک نیا ٹیلیویژن اسٹیشن نکال سکیں میس کمیونکیشن کے کسی بھی ایریا میں آپ کام کر سکیں بہت مشکل ہے بہت کٹن ہے یہ زیادہ تر ہم نے نوٹس کیا کہ جب شروع کا جو زمانہ تھا میس کمیکیشن کا those early days you have this printing technology and the quality of paper was very different and the working was very different, the looks of offices was very different and actually professional ethics and laws and practices they were all very different from what we find today. But still the governments would not allow media to work freely. norms in کام کرنے کا جو رجحان تھا ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنے مواقع نہیں تھے اتنی ابھی میچورٹی نہیں تھی پروفیشن کی اندر جب سترویں صدی میں اور سولہویں صدی میں اخبارات آئے مگر ایسا نہیں ہوا آپ جانتے ہیں کہ پبلک کا جو ہے وہ جب اخبار نکلا تو وہ ایک دن بعد بند کر دیا گیا امریکہ میں یہ اخبار جب نکلا تو اگلے ہی دن وہ بند کر دیا گیا حکومت نے کہا کہ اس پہ جو کچھ چھپا ہے وہ ہمیں پسند نہیں اور جب اگست نے ساؤتھ ایشیا سے بنگال سے اپنا گزٹ نکالا تو نکالنے کے چند ہی روز بعد وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا اخبار نکال کے تو دیواروں پہ چسماں بھی کر دیتے تھے تاکہ لوگ ان کو پڑھیں اور پتہ چلے لو حکمرانوں کو بھی پتہ چلے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی بس تھوڑے ہی دن انہوں نے اس کو برداشت کیا پہلے اس پہ جرمانہ کیا لیکن وہ انہوں نے اپنی آزادی کو قائم کرنے کی کوشش کی انہیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو, جو اتھارٹیرین تھیری ہے یہ فنکشنل ہے یہ اس وقت بہت فنکشنل تھی انہوں نے کچھ عرصہ اور کام کیا تو ان کو اس زمانے میں کئی ہزار روپے کا جرمانہ بھی کیا انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا وہ پھر بالکل وہ انہیں بالکل مفلس کر دیا گیا اور اس طرح وہ ان کا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا پھر اور دوسری اخبارات نکل آئے اور پھر چترگی کا شروع شروع کے دنوں یعنی حکومتوں کو اور حکمرانوں کو شروع سے ہی جو میس میڈیا کی ایکسپینشن تھی اس سے ان کا ایک فیر تھا کیونکہ ڈیموکریٹک گارمنٹس بادشاہتیں تھیں اور ڈکٹیٹرشپس تھیں پرانا جیسے سسٹم تھا کئی صدیوں پہلے تو جب میڈیا جب میتھس میڈیا کا تو مطلب یہ تھا کہ آپ عوام کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ بات ایسی کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق واسطہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس موضوع پہ چاہیں اور جتنا مختصر یا طویل عوام کو پیغام دینا چاہیں یہ صرف ان کا رائٹ ہے سوسائٹی میں اور کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کسی اور موضوع پہ بات کرے اور زیادہ دیر تک بات کرے یا ان کے ساتھ بات کو ڈسکس کرے اور خاص طور پہ جب امور مملکت بھی زیر تحث آ جائیں گوارا نہیں تھا یہ پریکٹس ہوتی رہی اور اخبارات جو تھے وہ کافی دبے رہے کہاں کا وہ وقت آیا جب کچھ جمہوریت کی فضا پیدا ہونی شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ عوامی رائے جو ہے اس میں بھی میس میڈیا کا رول تھا اگرچہ بہت دبا رہا شروع شروع میں بٹ اسٹل اٹ ورک ٹو کریٹ سینس امنگ دا پیپل دیٹ اٹ پیپل اینڈ آف دا ڈے matter ایون ان رنگ دی گورمنٹ افیئر تو آہستہ آہستہ پھر ایک چینج بھی آئے پھر گورنمنٹ لیول پہ بھی چینج آ گئی. اس تھیری کے بعد بالکل اس کے ایک الٹ لبرٹرین تھیری جو ہے وہ کام کرتی ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل آزاد ہیں آپ کو اخبار نکالنا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں آپ پرنٹنگ پریس لگانا چاہتے ہیں تو اس بھی آپ لگا لیجیے آپ نے ریڈیو شروع کر لیا آپ ریڈیو شروع کر لیں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے سے <ßitions> آپ کر لیجئے کوئی قدر نہیں ہے آپ کے اوپر ہے کوئی پکچر ہے کسی طرح کی کوئی بات ہے کوئی اچھی ہے کوئی بری ہے ایسا دنیا میں نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اسکینڈیوین کنٹریز ہے وہاں پر اس کی پریکٹس جو ہے بہت ہائی لیول پہ ہے اس کی اور بھی ممالک میں ہے آج کل یورپ کے کئی ممالک میں اور امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے موسٹلی یو allowed لیکن ان جیسے جس جس ریجن کا ہم نے ذکر کیا آپ اس کے نیبن کر کے وہاں پہ ریلیٹیولی یہ چیز زیادہ ہے کہ جو مرضی آپ چھاپ لیں اسی لیے جو کچھ جو کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں کہ یہ چیز آپ نے کیوں چھاپ دی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کبھی کہ ہمارے اخبارات میں بھی ایک واغلہ سمجھ جاتا ہے اور بہت دنیا بھر کے اخباروں میں یہ آ جی انہوں نے دیٹ از اسکینڈینیوین پریس نے کچھ ایسی چیز چھاپ دی ہے جو بلاس کے اس میں آتی ہے یعنی جو جو سیکرلیجس کے معنی میں آتی ہے جس میں آپ مذہب کے حوالے سے کوئی تصدیق کرتے ہیں ان کے حساب سے تو اٹس نارمل کہ ان کو تو وہ تو کہتے ہیں فریڈم ہے ہم جو مرضی لکھیں جس کے بارے میں مرضی لکھیں مگر چونکہ میس کمیونکیشن ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ صرف پھر اسکینڈینیوین کنٹریز تک نہیں رہتا تھنک وچ اپر اوور دیئر دے انفیکٹ ٹریول اکراس دا کانٹینٹ اور جن لوگوں کو جو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں ان کی اس, اس بے آزادی سے دے ریئیکٹ اور بازو کا جو ریكشن ہے وہ بہت ساری سوسائٹیز کو بہت مہنگا بھی پڑتا ہے روڈ سائڈ ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں کہ آپ پھر اسکینڈ کی کنٹریز جو ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ معافی مانگیں اور اخبارات سے کہیں کہ ایسا نہیں کریں اس کے جواب میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ معافی تو مانگ لیتی ہیں حکومتیں اس پہ پالوجی ٹینڈر کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم آئندہ کوشش کریں گے ایسا نہیں ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے ایسا کہ یہ جو ایک لبریٹرین تھیوری کے تحت جو ہم چلاتے ہیں میس کمیونکیشن کو اس کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کی پابندی لگا سکے یہ بھی وہ ساتھ کہتی ہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ مورل گراؤنڈ پہ ہم جو رائٹر ہے جو ایڈیٹر ہے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ بھی اس میں آپ آئندہ احتیاط کریں اس میں اچھے نہیں ہے یہ بات لیکن کوئی لا نہیں نو ون ہیز بین پوڈ بہائنڈ با اور ہیو بین فائنڈ فار پبلشنگ سم تھنگ وچ ہیز ہرڈ across continents or in other countries وہاں پہ ایسا نہیں ہے یہ اس کی بالکل ہی جیسے ہم نے پہلے بات کی جو جو بالکل ہی ایک اتوریٹیرین تھیری تھی یہ اس کے بالکل برعکس ہے دونوں مناسب نہیں لگتے ایک, ایک اور بھی بیچ میں آتی ہے جس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ پچھلے کوئی ستر اسی سال سے جاری ہے جسے ہم کہتے ہیں تھیری جیسے آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹین میں روس میں ایک انقلاب آیا زار روس کے زار فیملی تھے جو رول کر رہی تھی تو زار کے خلاف ایک ریولوشن آیا اور وہ اس کے بعد سے ایک کمیونزم کی بات جو ہے دنیا میں سننے میں آئی کہ ایک جو سسٹم آف گورنس ہے اس میں کمس کمسٹ ممالک بہت سارے سامنے آ گئے جیسے روس ہے جیسے چائنا ہے جیسے شمالی کوریا ہے اس طرح اور ایک پوری بیلٹ تھی جس میں کمیونزم کی باتیں ہوتی تھی سنس اٹس اے پارٹ آف دا ولڈ تو اس کے اوپر بات ہوتی تھی اس میں کیا تھا اس میں تھوڑی بہت لبرٹی تو تھی بات کرنے کی لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کچھ اس کا جو پولیٹیکل system ہے جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ دس ارٹریکشن انٹریکشن بٹوین دا میڈیا پیپل اینڈ دا سوسائٹی اس میں یہ تھا کہ آپ کمزم کے خلاف کچھ نہیں لکھ سکتے بلکہ آپ کو سجیسٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لکھیں جو ون وے اور دی ادر کمزم کو اسٹرینتن کریں کسی بھی بہانے سے آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں آپ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں آپ فارن افیئر کی بات کر رہے ہیں میڈیا کے اندر یہی باتیں ہی ہوتی ہیں نا عام طور پہ کچھ ایسا ٹچ ضرور آ جائے کہ یہ ساری چیزیں کمیونزم کے حوالے سے دیکھی جا رہی ہے سوویت تھیری کے نام سے یہ جانی جاتی ہے میس کمیونیکیشن میں دوسرا یہ تھا کہ ان کی ہاں ایک بات بہت جو ہمیں عجیب سی لگتی ہے جو ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں انہیں وہ ان سے کہا گیا کہ آپ کا جو میڈیا ہے انڈر دس تھیری وہ سیریس ہونا چاہیے اب یہ بہت ایک ریلیٹو سی بات ہے ان کا مطلب ہے کہ کوئی آپ اس میں مزا نہ پیدا کریں کچھ آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کریں ہلیر قسم کی ہیومرس قسم کی کامک اور اس طرح کی کوئی اسٹائر نہیں کریں آپ لوگوں پہ سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں نہیں لے کریں سوسائٹی کا ایک اوور آل جو امپیکٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت سیریس سوسائٹی ہے اور جو بہت فوکس ہو کے ایک سسٹم آف گورنس کو اسٹرینتھن کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہ سسٹم بے شمار میگزینز آپ روس سے چھپنے والے اٹھا کے دیکھیں گے جس میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں میڈیا مگر وہ آغاز بھی کمیونزم سے اور اختتام بھی کمیونزم پہ ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے کمیون میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے حلقوں میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لوگ کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں فیکٹریز میں کیسے کام ہو رہے ہیں ہاں یہ آپ لکھتے چلے جائیں اٹس اوکے okay. لیکن آپ اور کوئی ایسی بات نہیں لکھیں جس سے کسی طرح سے بھی لوگوں کی توجہ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم سے ڈائیورٹ ہو یو واٹ الف اینڈ ٹاکنگ اگینسٹ گورمنٹ پالیسیز امپاسبل اس میں تھا اب کیا کیا جائے آپ نے دیکھا کہ ان تینوں تھیئریز میں بڑے فلاس بہت کسی بھی آپ تھیوری کو پریکٹس کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بہت ریشنل نہیں ہے اس میں نہ بہت سختی اچھی ہے نہ بہت آزادی اچھی ہے اور نہ ہی یہ کہ آپ صرف ایک سسٹم پہ اس طرح سے فوکس کر لیں کہ آپ کی باقی سوچوں کے جو ہیں ان ان کو بند کر دیں پلگ کر دیا جائے سوچ کے جتنے بھی آپ کے زاویہ ہو سکتے ہیں سوچ کے جتنے بھی آپ کے اوپننگز ہو سکتی ہیں آپ کسی اور موضوع پہ سوچ سکتے ہیں ان کو پلگ کر کے کہا جائے کہ آپ نے صرف ایک اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے بس اسی کی بات کی تینوں اس لحاظ سے نہیں ٹھہریں ایک اور تھیری جو بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے پوری دنیا میں جو پھر ریوالو کی گئی ان دا میڈل آف 20th سینچری جب دیکھا گیا کہ یہ سوویت جو تھیری ہے یہ بھی بہت سکسیزفل نہیں ہے ایون ان دیئر کنٹری اٹ واج ناٹ ویری سکسیسفل کیونکہ اس کے میں گھٹن کا ایلیمنٹ بہت پایا جاتا تھا اس طرح کی پریکٹس کرنے سے تو سوشل ریسپانسبلٹی تھیری جو تھی یہ انٹروڈیوس کروائی گئی یہ ایک آپ یو سمجھیے امیلگمیشن ہے ایک مکس ہے جس میں آپ کو کچھ پابندیوں کا بھی سامنا ہے اور آپ کو کچھ آزادیاں بھی حاصل ہیں مثلا آپ نے اخبار نکالنا ہے تو آپ کو یہ ایپسلیوٹ فریڈم نہیں ہے کہ آپ پیسے خرچ کریں پرنٹنگ مشین لے کر آئیں اور آپ کاغذ دیں اور آپ اخبار نکالیں ایسا نہیں یو ہیو ٹو اپلائی ٹو دا گارمنٹ وائی یو وانٹ برنک آؤٹ اے نیوز پیپر اور یہ تو ایک تھوڑی سی پابندی کا ایریا لگتا ہے کتنا کنٹرول اس کے اوپر ہے اس کے بعد کیا ہے اکثر تھیری کے تحت جس کو ہم رسپانسبلٹی تھیری کہتے ہیں سوشل ریسپانسبلٹی تھیری تو اس کے بعد آپ کو آزادی ہے کہ آپ سم گیون پیرامیٹرز آپ کومینٹ کر سکتے ہیں آپ واقعات کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ میسج کو گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی کیمپین اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہ چاہے ایجوکیشن کے معاملے میں ہو ہیلتھ کے معاملے میں ہو فائنینس کے معاملے میں ہو کنٹری کے ڈیفینس کے معاملے میں ہو جو پیرامیٹر کی ہم نے بات کی وہ اس طرح سے ہیں آپ کچھ ایسی بات نہیں کریں جس سے آپ کے ملک کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر اس کے اوپر ایک پابندی کا سامنا آپ کو ہوگا آپ کچھ ایسا نہیں اخبار میں لکھ سکتے یا میگزینز پہ جس سے آپ کے ہاں اگر سوسائٹی میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے آن دا بیس آف ایتنیسٹی فرقہ واریت کے معاملے پہ اگر کچھ ہے آپ نہیں لکھ سکتے اس کے اوپر آپ اس کو فین نہیں کر سکتے اور کچھ ایسی باتیں جو یہ سمجھا جائے کہ معاشرے میں کسی بھی طرح سے فساد کا بگاڑ کا کوئی نگیٹو طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں اس کے اوپر قدخن ہے اس کے اوپر رکاوٹ ہے اس کے بارے میں لاس ہیں دیکھیں یہ جو مکس ہے یہ جو تھیری ہے جسے ہم کہتے ہیں سوشل ریسپانسیبلٹی تھیری اس میں دونوں طرح سے ہی ہے کچھ پابندیاں بھی ہیں اور کچھ آزادیاں بھی ہیں آزادی بھی ہے اس میں بہت ساری آپ سوویت تھیری سے بالکل ہٹ کے آپ چاہیں تو آزادی سے لکھ بھی سکتے ہیں آپ کومنٹ دے سکتے ہیں آپ مزاحیہ چیزیں لکھ سکتے ہیں آپ مزاح کے اندر رہتے ہوئے کچھ بٹوین دا لائن جسے ہم کہتے ہیں جو ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور بہت سارے اس میں مختلف کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے آپ چاہیں تو حکومت کی اوپر سخت تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن again, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لحاظ سے پریکٹس ہوتی ہیں آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے اس کی اجازت نہیں ہے سوشل ریسپانسبلٹی کے جو پریکٹس کرتے ہیں اور جو زیادہ تر ممالک میں جس کا وجود ہے خاص طور پہ جہاں پہ جمہوریت کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ ڈیموکریسیز کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ تھیری جو ہے میس میڈیا میں زیادہ پاپولر ہے اسی کے اندر ہوتی ہے اس میں کچھ پابندی باہر حاق حاصل ہے اور کچھ پابندی جو ہے وہ نہیں ہے آپ کو ایپسلیوٹ اس چیز کی آزادی نہیں ہے جیسے آپ کو ہر طرح کی تصویریں چھاپنے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ آپ کو بہت حد تک تصویریں چھاپنے کی اجازت ہے آپ کو سینماؤ میں ایسی فلمیں بنانے کی اجازت ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلیمرس مووی بولڈ موویز ہے لیکن اس پہ بھی ایک حد ہے ان ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں بھی اس سے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے اس کے بیونڈ آپ کے اوپر پھر سوسائٹی کا پریشر اتنا زیادہ ہے اور چونکہ گورمنٹ ڈیموکریسیز میں سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور سوسائٹی سے ہی اس کی سلیکشن ہوتی ہے گورنمنٹ so, جو ہے وہ بھی تھرو ایٹس ڈفرنٹ آفس آپ وہ الاؤ نہیں کرتی. جو سوسائٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے جتنا سوسائٹی میں کسی چیز کی ایکسیپٹیبلٹی ہے میتھس میڈیا کو اس حد تک ہی اجازت ہے کہ وہ اس حد تک اپنے کومینٹ دے سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ اکنامکس کا ہو چاہے وہ پالیٹکس کا ہو چاہے وہ سوشل لائف کے بارے میں ہو کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں ہے تو تب بھی اس میں خاص حد تک آپ بات کر سکتے ہیں اسٹارڈم میں آپ کو پتا ہے جو جو ستارے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے نام بن جاتے ہیں مختلف ایریاز میں ان کے بارے میں میڈیا کو ہمیشہ یہ تھوڑی سی رہتی ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں کچھ جانے اس میں بھی ایک لمٹ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کسی منسٹر کی کسی فلم سٹار کی کسی کھلاڑی کی تو آپ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے تو یہ ایک مکس ہے یہ ساری ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی کہ, کہ کون سی تھیریز جو ہیں وہ پریکٹس میں رہی ہیں پریکٹس میں ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جیسے سوویت یونین میں آج بھی وہی والی جو سوویت تھیری ہے وہ لارجلی وہی اپلائی ہوتی ہے اور وہاں پہ فریڈم کا ایلیمنٹ اس طرح کا نہیں ہے جیسے ڈیموکریٹک سٹیٹس میں ہے اسی طرح اتھاریٹیرین بعض سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی جیسے میاں پرانا برما جسین کہتے تھے وہاں پہ ابھی بھی پریس کو اس طرح سے کوئی آزادی نہیں ہے کمپلیٹ ایک اتارٹی کا عالم ہے وہاں پہ سٹیٹ کا میڈیا کے اوپر آ, میڈیا جو ہے بالکل وہاں پہ سٹیٹ کی مرضی کے بغیر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا تو یہ تو بات تھی اس کو دیکھنے کی ضروری کیب کرنے کی اور آج جو ہم بات کریں گے اسٹوڈینٹس وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ان ساری چیزوں سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں یہاں پہ میڈیا کے مختلف چیزوں کے جب سے میڈیا میتھ میڈیا سامنے آیا اخبارات سے ہم شروع کرتے ہیں اخبارات بہت عرصہ رہے پھر اس کے بعد ریڈیو آ گیا ٹیلی گراف بیچ میں آیا پھر موشن پکچرز آ گئے پھر ایک کمیونیکیشن شروع ہوئی سنیماؤں کے تھرو اور فلمیں بننی شروع ہوئیں بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہوئی ابھی یہ جاری تھا ٹی وی آ گیا اور ٹی وی نے تو آگے بالکل یہ میس کمیونیکیشن ہے اس میں اتنا رنگ جمایا دے انفیکٹ کریئٹر ٹیلی ویژن لوگوں کی زندگی میں ایک بہت ہی آپ سمجھیے کہ لازمی حصہ بن کے رہ گیا اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی نہ ہو تو آپ کے لیے ایکچولی گھر کا تصور جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا اس حد تک ٹی وی نے اسٹرانگلی لوگوں کی لائف کو انفلوئنس کیا لیکن دی. بات یہاں روکی نہیں جیسے ہم نے کہا کہ بات تو روکتی نہیں تو جب تک قیامت تک سلسلہ جو ہے یہ والا یہ جاری رہنے والا ہے اب ایک نئی چیز سامنے آئی نیو میڈیا اچھا اب تھوڑا سا ہی پیراڈاکسیکل سا لگتا ہے بھائی یہ کیا نام ہوا نیو میڈیا آج کل آپ بہت پڑھتے ہوں گے کہ نیو میڈیا کے پرابلمس نیو میڈیا کے بارے میں بہت ساری باتیں اور نیو میڈیا کے حوالے سے بہت بات ہوتی پیراڈاکسیکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے اندر جب بھی کوئی نئی چیز آئی تو وہ نیو میڈیا ہوا مثلاً جب کتابیں تھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب پرنٹنگ پروسیس شروع ہوا تو پہلے پچاس سال میں ہی جب گوٹن برگ نے پرنٹنگ پروسیس کو ڈسکور کیا اور پھر مشین بھی انہوں نے بنائی تو پہلے پچاس سال میں اتنی کتابیں چھپی جو اس سے پہلے کئی صدیوں میں چھپی تھی کتاب کے بعد پھر زمانہ آ گیا ایک ریگولر پبلیکیشن کا ایک اخبار کی شکل میں تو اخبار کو کسی نے نیو میڈیا نہیں کہا نیوز پیپر آ گیا فائن اچھا نیوز پیپر چلتے رہے اس کے بعد پریوڈیکلس uh, کا زمانہ آ گیا میگزینس کا بہت دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے میگزینس جو ڈائجسٹ پیپرز اور ویکلیز جب یہ لائے ان کو کہا گیا میگزین جرنلزم میگزین پبلیکیشنز کسی نے ان کو نیو میڈیا نہیں کہا حالانکہ نئی بات تھی یہ بھی سلسلہ چلتا کیا پھر ٹیلی فون آ گیا ٹیلی گراف آ گیا تصویریں کہ تصویریں نہیں ایٹین ایٹی ون میں کیونکہ تصویر کا ابھی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی ابھی سائنس تصویر تک پہنچی نہیں تھی اور جو وائلڈ نائنٹین سینچری میں فوٹو بنا بھی لی گئی تھی جیسے آپ جانتے ہیں گوئر کے حوالے سے 1937 میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں ابھی کابو میں آئی تھی کہ اخبار میں اس کو چھاپا جا سکے جیسے ہم ہاف ڈون ٹیکنالوجی کہ اخبار میں تصویریں آنے شروع ہوئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ نیو میڈیا ہو گیا اور ویڈیو کے آنے سے تو بہت ہی ڈراسٹیکل چینج آ گئی کہاں آپ اخبار دیکھ کے پڑھ ہیں اور کہاں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی آپ کان سے سن رہے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں آپ میوزک بھی سن رہے ہیں بالکل ایک نئی چیز ریڈیو کہا اس کو اس کو نیو میڈیا نہیں کہا غضب یہ ہوا کہ سینما آ گیا پھر ٹیلی ویژن آ کسی نے اس کو نیو میڈیا نہیں کہا آج کل بہت مروج ہے یہ والی ٹرم کہ نیو میڈیا نیو میڈیا کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ہے یہ نیو میڈیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ تو ہم نے بات کی کہ اس کیوں ایسا کہا جاتا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے ممکن ہے آگے چل کے اس کے لیے کوئی اور نامن جو ہے کوئی اور ٹرمینالوجی جو ہے وہ استعمال کی جائے لیکن اس وقت اس کے لیے نیو میڈیا کی ٹرم جو ہے وہ رکھی جا رہی یہ ہے کیا اسٹوڈینٹس نیو میڈیا میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں اب وہ بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو دیجٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے میس کمیونیکیشن کا حصہ بنتی جا رہی ہے. یا کسی بھی حوالے سے کمیونیکیشن کا حصہ بنتی جا رہی ہے ہم میس کمیونیکیشن کے حوالے سے چونکہ دیکھ رہے ہیں تو ہم زیادہ آنکھوں یہ میس کمیونیکیشن کے حوالے وہ ساری چیزیں وہ ساری ٹیکنالوجی وہ سارے ڈیوائسیز وہ ساری ایجادات اور وہ ساری چیزیں جو دیجٹل ٹیکنالوجی جس میں انوالو ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں نیو میڈیا یہ ایک بہت ایک لائن آف ڈفرنس ہے بٹوین دی میڈیا بفور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ایک جو آفٹر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنی ہی چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں اخبارات کے حوالے سے جب اخبارات کی باری آئی تھی تو ایک اخبار آپ کے پاس تھا پھر جب ریڈیو کی باری آئی تو آپ کو ایک ریڈیو میسر ہو گیا ایک ہی چیز آ وہ ریڈیو ہے تو بس وہ ریڈیو ہی ہے. جب ٹیلی ویژن بھی آیا تو آپ کے پاس یہی وربل اور نان وربل کا ایک کمبینیشن اسی فارم میں تھا لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آنے سے ایسا نہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آنے سے اسٹوڈینٹ ایسا ہوا کہ اس ٹیکنالوجی کے آنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آ کوئی ایک اور چیز سامنے آئی ہوتی جیسے فرض کریں گے کمپیوٹر صرف کمپیوٹر سامنے آیا ہوتا تو شاید اس کو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہاں اب کمپیوٹر بھی شامل ہو گیا ہے اس لائن میں جس میں اخبار جس میں ریڈیو جس میں ٹیلی ویژن تھا تو اب اس میں کمپیوٹر جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا مگر ایسا نہیں کئی چیزیں ہو گئی کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ آئیے دیکھتے کہ کہاں کہاں پہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے وہ کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پہ یہ ایک سے زیادہ جگہ ہیں مثلا آپ کمپیوٹر پہ جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹس ویب سائٹس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کسی بھی طرح کی ویب سائٹ ہو چاہے وہ اکیڈیمک پرپز کے لیے ہے چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے چاہے وہ انفارمیشن کے لیے ہے کسی بھی حوالے سے وہ پیجز جو ہیں دے آر آل بیسڈ آن ڈیجیٹل اخبارات اپنی ایک الگ سے اس کی ایک ہے, ایک ہے. مختلف آرگنائزیشن مختلف حکومتیں مختلف افراد مختلف لوگ جو ہیں ادارے جو ہیں مختلف وہ اپنے پیجز ویبسائٹس جو ہے بناتی ہیں اور اپنے پیجیز جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو پڑھیں ان پہ آئیں ان سے بات کریں جیسے بھی وہ چاہتے ہیں سوسائٹی کو ایڈریس کرنا میسج کو ایڈریس کرنا جن بھی لوگوں کو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں اسی میں ایک چیز آ رہی ہے بلاگس جیسے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا ایک ایریا بنا لے گا اس میں وہ پاسورڈ کر سکتا ہے اس کو اور آپ اس کو اپروچ بھی کر سکتے تھوڑی دیر میں بات کریں گے کیونکہ بلاگس بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے اور آپ لوگ بہت آدی بھی ہوتے جا رہے ہیں بلاگس کے حوالے سے بات بات کرنے کے ابھی اس کے بارے میں زیادہ ہم دیکھیں گے دوسرا ایک ایریا جو سامنے آیا بالکل الگ سے ای میل آپ دیکھیے کتنے اس وقت دنیا میں شاید کروڑوں لوگ ایک دوسرے کو کمیکیٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ میس لیبل پہ جو کمیونیکیشن ہے پہلے شاید کبھی نہ ہوتی کہاں آپ ایک خط لکھتے تھے اور کہاں اور کب پہنچتا تھا کہاں یہ عالم ہے کہ آپ within seconds دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں لکھ رہے ہیں یہ اپنے اندر ایک انٹیٹی ہے ایک پوری ایک اپنا ایریا ہے ایمیلز کا بالکل الگ سے ہے آپ کے جو ویپ پیجز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اور آپ کی جو ایمیل اکاؤنٹس ہیں وہ ایک بالکل الگ سی چیز بہت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ بیس کرتے ہیں. آپ دیکھیے آگے چل کے ڈیوائسز آ بہت سارے کتاب لکھی جاتی تھی نا کاغذ پہ بائنڈنگ ہوتی تھی ساری چیزیں لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں میسر ہو گئی کمپیکٹ بیس میں جیسے آپ سی ڈی کہتے ہیں اور ڈی وی ڈیز پہ وہ اپنے اندر ایک الگ چیز ہے اس کا بزنس الگ ہے. کو محفوظ کرنے کا طریقہ الگ ہے اس کو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ الگ سے ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل الگ سی چیز لیکن کرتی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو جیسا ہم نے کہا کہ جو لائن آف ڈیوائیڈ ہے اولڈ میڈیا اینڈ نیو میڈیا اس میں جو چیز جو فرق کرتی ہے وہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ہاں وہ الگ الگ ہیں. جیسے ہم نے کہا ویب پیجز الگ چیز ہے ای بالکل ایک الگ چیز ہے جیسے سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز دی بالکل الگ چیز ہے جہاں تک کہ آپ کو ان کی آگے ان کے بزنس الگ الگ ملیں گے اتفاق ہو کسی الیکٹرانک مارکیٹ میں جانے کا تو آپ کو وضاحت سے پتا چل جائے लोग کچھ لوگ جو ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا کام کر رہے جو ویب بنا ان کا کام یہ جی ہے کہ وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئی ہم آپ کو ویب پیجز بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے سی ڈیز بنا رہے ہیں سی ڈیز کو فروخت کر رہے ہیں سیڈیز کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ والا ہے الیکٹرانک اسٹوڈینٹس آپ, آپ سڑک کے کنارے کوئی کھوکھا اگر ہو کسی بھی مقصد کے لیے مثلاً آپ وہاں پہ روک کے پانی پی سکتے ہیں آپ وہاں پہ رک کے کوئی کوئی اگر فرض کریں وہاں پہ کوئی پولیس کا کیوسک کا ہے تو آپ وہاں سے رک کے کوئی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ یہ سڑک کہاں پہ جاتی ہے یہ سڑک کہاں پہ جاتی ہے جو تھرو فیئر ہیں جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں جو انٹر انٹرسٹی روڈز ہوتے ہیں ان پہ یہ بنے ہوتے ہیں دنیا میں انفارمیشن کے لیے بہت سارے کیسک بنے ہوتے ہیں جہاں پہ اخبارات پڑے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں وہاں پہ تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے اخبارات میں کیا چیزیں آپ اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں اور وہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آج کی خبریں کیا ہیں فرض کریں گے آپ سمجھتے ہیں گاڑی کو تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے انجن بہت ہیٹ اپ ہو گیا تو آپ کسی کے پاس کھڑے کر دیتے ہیں تو آپ اتنی دیر میں وہاں پہ کوئی اخبار پڑھتے ہیں کوئی اور چیز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ روانہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہائی ویز کی اوپر اس طرح کے کیوسک بننے ہوتے ہیں اب کیا ہے نیو میڈیا میں الیکٹرانک کیوس کا آگے یہاں کیا ہے آپ نے گاڑی روکی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی میل کرنی ہے تو وہاں پہ یہ سہولت حاصل ہے کمپیوٹر لگا ہوئے اور ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی می بی اٹ از مینڈ اور اٹ از ناٹ مینڈ مطلب وہاں پہ کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اب وہاں پہ اترے ہیں آپ نے وہاں پہ اپنی میل چیک کیا کہ کسی نے آپ کو میل تو نہیں کی فرض کریں آپ ایک ایسی سفر پہ جا رہے ہیں جو پانچ چھ گھنٹے کا ہے اور آپ کو یہ فکر ہے کہ دو گھنٹے بعد آپ کی کوئی میل آنی ہے بڑی امپورٹینٹ فاسٹ کمیونیکیشن اور آپ کو اگلے دس منٹ میں یا ہاف این آور میں جواب بھی دینا ہے ایزی so تھنگ آپ کسی کے اوسک پہ رکھیں, اپنی میل چیک کریں دیکھیں اگر کوئی میل ہے یو کین ادر وائز چیک کہ لیٹسٹ کیا ہے دنیا میں کوئی آپ نے خبر دیکھنی ہے اب یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ بیس کر کے وہی جو پہلے اولڈ میڈیا کا معاملہ تھا کہ اخبارات پڑے ہوتے تھے آپ اخبار دیکھ لیتے ہیں. بعض جگہ ٹی وی بھی لگا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے تھے کہ ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے مگر اب آپ انس میں دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں تو یہ اور بہت زیادہ ہو جائے گا بیکاز گیٹنگ چیپ ایٹ دا سیم ٹائم تو اس کو اس میں از ناٹ لارج اسکیل انویسٹمنٹ گورمنٹ جو ہیں جو اس کو بہت فیسلٹیٹ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ہائی ویز کے اوپر اس طرح کے کیوس جو ہیں ساری دنیا میں بنتے جا رہے ہیں ایک اور world ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کرکٹ میچ ہو یا فٹ بال میچ ہوتا ہے تو گراؤنڈ کے چاروں طرف ایک پٹی لگی ہوتی ہے کسی اشتہار کی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی پٹی جو ہے وہ ہٹتی جا رہی ہے اس کی جگہ پہ ایک نیا اشتہار آتا جا رہا ہے اگر آپ کبھی گراؤنڈ میں ہوں سٹیڈیم میں آپ ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ کے چاروں طرف ایک وہ پٹری بنی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر ایڈ آ رہا ہے وہ ایڈ ہٹ بھی جاتا ہے اس کی جگہ نیا ایڈ آ جاتا ہے What is that? جیسے ہماری سے آب, ہیں. اب یہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ کلاسیں ہو رہی ہیں جہاں پہ ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں بٹ اسٹل لرننگ پروسیس جاری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سینئر پروفیسر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکچر دیتے ہیں ادر وائز لیکن یونیورسٹی وہ کیا آپ جو کہا کرتی ہے کہ ہر چند کہیں کے ہے نہیں ہے غالب کی بڑی مشہور لانی یہ بالکل ورچوئل ورلڈ کے بارے میں ہے یہ اسٹوڈیوز کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے کہ جب آپ ایک میچ کی آپ کو ظاہر ہے وہ ساری جو براڈ کاسٹ ہے وہ اسٹوڈیو میں آتی ہے اسٹوڈیو سے پھر وہ آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ساری دنیا کے لیے تو اسٹوڈیو کے اندر یو کریٹ دس ورچوئل ورلڈ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سپر امپوزیشن کے ساتھ جب آپ کی طرف کو آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سپر امپوزیشن کیا ہوتی ہے آپ میں سے جن لوگوں کو ایڈیٹنگ کا شوق ہے انہیں اس کا پتا بھی ہوگا کہ کئی فلمیں جو ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بہت ساری فلمیں جو ہیں وہ के کے اوپر رکھو مینج کر سکتے ہیں ورچوئل ولڈ میں یہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے کوئی بھی چیزوز کر دیتے ہیں دیکھنے देखने वाले को میں گھر میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہوں, کہ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کا پارٹ ہے جو ایکٹیویٹی سٹیڈیم کے اندر ہو رہی ہے حالانکہ سٹیڈیم میں ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے کہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے اشتہار کو وہاں سے ہٹائیں اور ایک سیکنڈ میں وہاں ایک دوسرا ایڈ آ جائے پھر ایک اور ایڈ آ جائے اور یہاں کوئی اور چیز کو سائن بورڈ پیچھے سے ہٹ جائے کچھ ایسے ہو نہیں سکتا یہ ورچوئل ورڈ کیسے قائم ہوا جو اتنا کمیونکیٹ کرتا ہے لوگوں کو بیک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اب تو جو یہ ڈیوائڈ ہے یہ اور بہت ساری چیزوں کی طرف ٹیلیویژن کی بات شروع ہو گئی ہے ڈیجیٹل ٹیلیویژن کی بات شروع ہو گئی جیسے ہائی ڈیفینیشن ٹیلیویژن کی بات ہے اب ٹی وی جو پہلے اینالگ ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا تھا اب ٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ بیس کر گا جب ہم میڈیا مرجنس کی بات کریں گے تو ہم تھوڑا سا اس میں اور زیادہ بات کریں گے کہ یہ کیسے پاسبل بٹ اگین ڈیوائڈ جو ہے یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے انٹروڈیوس ہو رہی اچھا انٹرنیٹ ٹیلیفون کرتے تھے اپنے گھر سے آپ کہیں پہ بھی فون کر رہے ہیں اگین وہ ایک اینالوگ ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا تھا. اب کیا ہے آپ کمپیوٹر کے حوالے سے دنیا بھر میں ٹیلیفون کر سکتے کیسے آپ کے وہ جو سگنل ہے وہ کنورٹ ہوگا ڈیجیٹل فارمیٹ میں اور ڈیجیٹل سے وہ ٹریول کرے گا جہاں پہ بھی اس کو कि آپ یہ डिजिटल کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس نے کتنا اس میں ایک فرق کر دیا ہے ایک اور چیز جو آپ کے یوز میں بہت زیادہ رہتی ہے میرا یوز میں بھی رہتی ہے موبائل فون موبائل فون آپ کے ہاتھ میں اگین یہ اس ڈیوائڈ کے اس طرف ہے جسے ہم نیو میڈیا کہتے آپ کا موبائل فون جو ہے یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ ہوتی ہے سم کے نام سے تو آپ بہت باقی ہو اس میں وہ ٹیکنالوجی ہے جو ڈیجیٹلائز کرتی ہے سگنل اگر وہ ڈیجیٹلائز نہیں کرے اگر آپ سمجھیں گے یہ کوئی وائرلیس سسٹم ہے جیسے فون جو تھا وہ وائر کے ساتھ تھا اور یہ وائرلیس فون ہے یہ سر اتنا سمپل نہیں ہے آپ کے موبائل فون میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ اس میں ایک سافٹ ویئر ہے وہ سافٹ ویئر آپریٹ کرتا ہے تو آپ اس فون کو استعمال کر پاتا اگین آپ یہ دیکھیے کہ نیو میڈیا کے اندر کتنی چیزیں اس قسم کی آ رہی ہیں جیسے ہم نے کہا جب اخبارات ہے تو ایک اخبار کا وجود تھا پھر جب ریڈیو کی ٹیکنالوجی آئی تو صرف ایک ریڈیو کا وجود تھا اور اس کے حوالے سے ریڈیو کی بات تھی پھر ٹی وی کی بات ہے لیکن جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہمارے پاس عام استعمال کے لیے نائنٹین سیونٹی سے آن ورڈ جب یہ بہت زیادہ عوام کے پاس آنی شروع ہوئی اور اس کی جو آپ نے سمجھیں انڈسٹریل اسکیل پہ جب اس کا استعمال شروع ہوا اس کی جو ڈیوائڈ ہے ٹیکنالوجی فور دس اس کو اور اس میں اس کی بیس پہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جن کا ہم نے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت ذکر کیا پوڈ کاسٹنگ کا ذکر بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا پوڈ کاسٹنگ میں کیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن کائم کر سکتے ہیں اب یہ بہت ممکن ہوگا اور آنے والے دنوں میں تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص کمپیوٹر پہ اپنا ایک ریڈیو سٹیشن قائم کر سکتا ہے بھلے سے اسے کوئی سنیں یا نہ سنے وہ ایک بات کی بات لیکن آپ کے اندر اتنی آپ کو ٹیکنالوجی اب اویلیبل ہوگی کیا آپ چاہیں کہ ایک اپنا ریڈیو سٹیشن بنا لیں اس میں میوزک رکھ لیں جو لوگ اس کو پاس ورڈ کے ذریعے آپ کو اپروچ کریں وہ میوزک بھی سن سکیں آپ وہاں پہ کامنٹس رکھ لیں آپ وہاں پہ ٹاک شوز رکھ لیں اگر اس کی کوالٹی بہت ہائی ہوگی تو وہ بہت پاپولر بھی ہو جائے گا جیسے ہوتا بھی ہے بہت سارے جیسے بلاگس کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے بلاگس بڑے پاپولر بھی ہیں خاص طور پر نوجوانوں میں بعض بلاگ بڑے پاپولر پوڈ اسے ہم کہتے ہیں ایک خاص ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہے خاص لینگویج آپ اس میں یوز کرتے ہیں جو کمپیوٹر کی لینگویج سے. تو آپ اپنے ایک ریڈیو سٹیشن بنا سکتے ہیں اور آپ کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لائک مائنڈیڈ دوست ہیں اب یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس کے حوالے سے اسٹوڈینٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چینجز یہ ٹیکنالوجی جو ہے فورس کر رہی ہے اس کی پرزنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انفیکٹ اولڈ ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو کنٹینیو نہیں کرنے دے رہی ہم یہ دیکھیں گے جیسے ٹیلیویژن ہے اب آپ کا جو موجودہ ٹیلیویژن ہے اس کی ایج کوئی بہت زیادہ نہیں لگتی دا وے تھنگز آر ہیپنگ بالکل اگر ہم لیٹسٹ آج کے دن کی بات کریں, دنیا کے کئی ممالک میں جو ٹیلی ویژن بنانے والی کمپنیز ہیں خاص طور سے امریکہ میں انہیں یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ آج کے بعد جو آپ ٹیلی ویژن بنائیں اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ اس کے بغیر ٹیلی ویژن بنائیں گے تو آپ کو وہ ٹی وی آپ کو بیچنے بڑے مشکل ہو جائیں گے وہ کوئی خریدے گا ہی نہیں کیونکہ ایک مکس ہونے جا رہا ہے جس کے ہم زیادہ ذکر کریں گے میڈیا میرجز میں جب ہم بات کریں گے تو لیکن یہ بات تو طے ہو گئی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو اولڈ ٹیکنالوجیز تھی ان کو بھی فورس کر رہی ہے کہ وہ اپنی آؤٹ لک کو چینج کر لے اب ٹی وی کو وہ اینالگ نہیں رہنے دے گی یہ ٹیکنالوجیز اس لیے اس ٹیکنالوجی کو جسے ہم نیو میڈیا کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن اتنی وائڈ اسپریڈ اور اتنی اسٹرانگ ہے انٹ اچھا اس میں خاص بات جو امیزنگ بات ہے وہ یہ کہ یہ سستی بھی ہے آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا کہ انفیکٹ آف کمپیوٹر ریلیٹڈ ڈاؤن ڈے بائی ڈے اگر آپ کبھی یاد پڑتا ہو کہ پانچ سال پہلے پینٹیم تھری کی پرائز کیا تھی یا پینٹیم فور کی پرائز کیا تھی اور آج کتنی ہے سی ڈی کی price کیا تھی آج کتنی ہے آپ کے یو ایس بی کی پرائز کتنی تھی اب آج کتنی ہے تو یو ووڈ فائنڈ کمنگ ڈاؤن یہ کمنگ ڈاؤن اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا سکیل بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا یوزیج بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں گورمنٹ انوالو ہیں کے لا انوالو جیسے ہم نے کہا کہ یوناٹیڈ سٹیٹس میں تو یہ انسٹرکشنز آ گئی ہیں سارے ٹی وی مینوفیکچرر کے پاس اب آپ کوئی ایسا ٹی وی نہیں بنائیے یہ جو پرانی ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی انالوگ کے ساتھ ساتھ آگے جو انالوگ ٹرانسمیٹرز ہیں جو انالوگ پہ بیس کرتے ہیں براڈ کاسٹنگ ہاؤزز ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمپیوٹر کی فیسلٹی بھی رکھیں ایک آئی پی ٹی پروٹوکول ہے آپ کا انٹرنیٹ پروٹوکول ٹیلیویژن جو ہے اس کے حوالے سے بعد میں بھی بات ہوگی لیکن اب یہ ٹیکنالوجی فورس کہتی ہے ہم چیزوں کو اچھا آن لائن کمیونکیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اسی حوالے سے بات ہوتی ہے کچھ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں یعنی نیو میڈیا کی اپلیکیشن میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہے یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ دنیا پرابلم کون سی فیس کرتی ہے اب ہم بات کریں گے یوزرز کے پرسپیکٹو سے یہ ٹھیک ہے جو ہیں وہ یہ چیزیں بناتے جا رہے ہیں اور وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیتے جا رہے ہیں لوگوں کو استعمال کے لیے یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیے دیکھیے ٹی وی کا جب ایک پروگرام بنتا ہے ٹی وی کے پروگرام میں یہ کنسیڈریشن نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو چودہ انچ کے ٹی وی پہ دیکھیں گے یا سولہ انچ کے یا بیس انچ کے یا ستاون دیکھیں گے ٹی وی کی جو پروڈکشن ہے وہ اپنے ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں بن جاتی ہے ایسے ہی ریڈیو کی بات بھی ہے ریڈیو کا ایک پروگرام بنتا ہے آپ بھلے سے اس کو ایک کروڑ روپے والے ریڈیو ریڈیو کو اس سے کوئی غرض نہیں آئی مین ریڈیو سٹیشن کو اس سے کوئی غرض نہیں ان کی موسیقی ان کی خبریں وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتی کہ کس طرح کے ریڈیو پہ ہماری نشریات سنی جائیں گی انہیں اس سے کوئی غرض نہیں سو از نیوز پیپر نیو میڈیا میں اب جو تھوڑی سی پرابلم ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے کہاں پہ فار انسٹنس ٹیکسٹ ہے نیو میڈیا کے حوالے سے ٹیکسٹ جیسے ای میل ہے فرض کر یا کوئی ویب پیج ہے اس کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہوا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی اور آپ جانتے ہیں اب آپ کو ای میل جو ہے وہ موبائل فون پہ بھی دستیاب ہے آپ چاہیں تو آپ کے موبائل فون پہ ای میل بھی آ سکتی ہے لیکن کہاں ایک سترہ انچ کی سکرین پہ آپ کے ای میل کا آنا اور آپ کا اس پہ پڑھنا اور کہاں ٹو انچ اسکیئر اور سم تھنگ لائک دس اسکرین پہ آپ نے دیکھنا اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں جو اینڈ یوزر ان کے لیے بڑی پرابلم اب ایک ای میل آ رہی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی سترہ انچ کی اسکرین پہ اور وہی ای میل اگر آپ ریسیو کرتے ہیں اپنے موبائل پہ آپ کہیں باہر ہیں اور آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اتنا نہیں ہے جب کچھ کچھ بہتر باتیں ہوتی ہیں تو کچھ کباطیں بھی ہوتی ہیں یہ وہ ایریا وہ ہے کباطوں والا جہاں پر آپ کو تھوڑی سی فیل انکنوینس ابھی اس, اس میں سے اسٹرگل کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے جو جو ٹیکنالوجی کو جو اپلائی کر رہے ہیں جو لوگ اور ابھی اس میں بہت کام ہو رہا ہے وہ اس کو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایسا کریں نمبر ون سیکنڈلی ابھی دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے بڑی کمپرومائز ہے I mean بڑی کم سی ہیں اور ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر تقریباً دس ہزار بی پی ایس کے جو بٹس پر سیکنڈ جسے آپ جانتے ہیں اتنی تیز سپیڈ بھی ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی گرافک ہے کوئی آپ کے پاس لانگ ٹیکسٹ ہے ایون اگر لوگوں کی جو سکرین ہے وہ فرض کر لیں گے سترہ انچ ہے آپ کے پاس تو بھی آپ کے جو میسج پہنچنے کی جو اسپیڈ ہے وہ اگر ویری کرتی ہے تو ایک پیج جو ہے اوپن ہونے میں دنیا کے ایک حصے میں ول ٹیک لانگ لوٹ آف ٹائم اور دنیا کی ایک حصے میں وہی والا پیج کھلنے میں ول ٹیک اے سیکنڈ اور ٹو ڈیپینڈ کہ جو پیج ہے وہ کس قسم کا اس میں کلر سکیم کیسی ہے اس کی ریزولوشن کیسی ہے اس کی گرافکس کس قسم کی ہیں آپ نے فرض کرنے کے مکان کا نقشہ ہے وہ بھیجنا ہے بہت سارے لوگوں کو اب جہاں پہ تو یہ سپیڈ کم ہوگی آپ اس کی ڈاؤن لوڈنگ بہت کم ہوگی اور یہ جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے بہت اچھا سائن نہیں ہوتا وہ بور ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے اس پیج کو کہ اور چیز دیکھ لیتا ہوں میں کسی اور سائٹ سے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے وہ اس آرکیٹیکچرل کوئی کمیونیکیشن ہے اس میں وہ کہتے نہیں ایک دوسری جگہ پہ وہ سپیڈ بہت ہائی ہے یہ کچھ ایریاز ابھی ایسی ہیں جہاں پر اس ٹیکنالوجی نے ریفائن ہونا ہے کیا شیپ ہو سکتی یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں آپ نے بھی تو سوچنا ہے آپ بھی تو اسی جنریشن کے ہیں نا کہ آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے بلاگس کی بات ہوئی تھی ابھی ہم نے سے بات کی تھی کہ کچھ بلاگس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات ہوگی بلاگ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ جو سمجھیے کہ ایک ایک ویب پیج اس کے اوپر آپ اپنا ایک مخصوص ایریا بنا لیتے اور اس کو پاسورڈ کر دیتے اس کے اندر آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں Uh, جیسے ہم لوگ کمیونیکیشن کے لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس بلاگس کے اندر کچھ جرنلسٹک ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں. اگرچہ اس کے اوپر اعتراض بہت زیادہ ہے کیونکہ دے ٹیک مٹیریل فرام ڈفرنٹ نیوز پیپرس جو انٹرسٹنگ قسم کی بڑی کرسپ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اخبارات سے ان کو لے کے وہ وہاں پہ کر دیتے ہیں ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ مطلب جرنلزم اس طرح سے ہو نہیں سکتی یعنی میس کمیونیکیشن کے اوپر جو Uh, اس حوالے سے جو بات ہے وہ اس طرح ہو نہیں سکتی بلاگ بنا کے uh, کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں جب آپ ایک تحریر لکھتے ہیں اوریجنل تو جب تک اسے کوئی دیکھنا لکھا جیسے ایڈیٹرز دیکھ لیتے اس کے بعد اس کی ویلیو جو پروفیشنل ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے بھیا اس کی آپ کلپ کر کے رکھ لیکن اب یہ جو بلوگ بن رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے آپ یو سمجھیے کہ ایک نیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ایک جنگل کی طرح ان کا وجود ہوتا جا رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بنا رہے ہیں لیکن بلاگ الگ سے بنانا چونکہ اس ایک اینٹی ہے اس لیے ہم یہ بات اسی لیے کرتے ہیں کہ بلاگز جو ہیں وہ الگ سے لوگ بنا لیتے ہیں لوگ وہاں پہ تصویریں رکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی تصویریں شیئر کر لیتے ہیں کوئی فیملی کلبس بن جاتا ہے جہاں آپ ایک فیملی کے حوالے سے تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک پروفیشن کے لوگ جو ہیں جیسے میڈیکل میڈیسن وہ کو بنا لیتے ہیں. وہ اپنا پروفائل وہاں پہ رکھ لیتے ہیں لیکن اس میں اجازت وہ بلوگ ہے آپ اس سے آپ پرمیشن لے سکتے ہیں آپ اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو لوگوں کے الگ الگ سے ہو سکتا ہے بعد میں اس کے جو مختلف کمرشل یوز بھی سامنے آ جائیں لیکن یہ ایک سہولت آپ کو حاصل ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیو میڈیا کے حوالے سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں جس کی ڈفرنٹ ویلو ہے آپ چاہیں تو اس کی کمرشل ویلو بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ بلاگ اس قسم کا ہے اور اگر آپ چاہیں ہے سارے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کوئی چیزیں سننے والی پڑھنے والی تو اب یہ ممکن ہے اب آخر میں اسٹوڈینٹس ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض بہت نیو ٹیکنالوجی پہ بلاگس پہ نہیں نیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بزنس ورڈ ہے ان کا ایک اعتراض ہے کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہے. جب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یوں سمجھے کہ کوئی ایٹیز لیٹ ایٹیز کوئی بہت لمبا عرصہ تو ہوا نہیں ان 20-22 سالوں میں غزب کی چینجز آ چکی یعنی جب کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا پبلک لائف میں اس وقت سے لے کے اب تک اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں اس کے فارمیٹس میں اس کی سپیڈ میں ان کی پرائسز میں اگر کسی نے آج سے چار سال پہلے پینٹی ایم فور خریدا ہو تو وہ آج اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ پینٹی ایم فور کی پرائس اس کے ہاف سے بھی کم رہ گئی اور آپ یہ سوچیے کہ اگر کسی نے اس مارد میں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اور اسے اندازہ ہو کہ اگر میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا تو یہ تو میری انویسٹمنٹ بچ سکتی تھی جو بزنس کے لوگ ہیں ان کے لیے جیسے فرض کریں کہ کوئی مارکیٹ ہے کوئی دکاندار ہے انہوں نے دو کروڑ کے کمپیوٹر منگا لیا بیچنے کے لیے جتنی دیر میں وہ ان کے یہاں پہنچے اور انہوں نے اس کا بزنس شروع کیا اور اس کو اپنی جگہ پہ شیلفوں میں رکھا پتا چلا کہ وہ تو پرائز جو ہے کم ہو گئی ہے اور اب وہ تو ایک کروڑ کے بھی نہیں رہ گئے یہ تو ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو اسٹوڈنٹ اس کا یہ ہے کہ جو نئے میڈیا کے آنے سے نئی ٹیکنالوجی اپلائی کرنی پڑتی ہے ساروں کو جیسے ایڈورٹائزنگ سیکٹر ہم نے تو آپ کو ہر جگہ پہ ایڈورٹائزنگ دینی ہوتی ہے ریڈیو پہ ٹی وی پہ اخبارات میں اب اگر وہ کمپیوٹر پہ بننا شروع ہو جائیں یہ والے ایڈ جو کہ بالکل پوسیبل ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کی آپ کا ایڈ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بن جائے یہ بھی ان کے لیے بڑی پرابلم ہے کیونکہ دیکھیں پہلے انہوں نے پہلی ٹیکنالوجی کے حساب سے سٹاف کو رکھا اس کو ٹرین کیا اس کے حساب سے اسپیس لی اور ساری انویسٹمنٹ اس کے حساب سے کی اب کیا ہے اب سب سے پہلے تو وہ بندے دھونے, جو اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ کام کر سکتے ہیں جو پہلے دوسرے لوگ کر رہے تھے اول ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ لوگ ڈھونڈنے کے بعد ایسے ٹرینڈ لوگ ڈھونڈنے کے بعد آپ وہ ساری چیزیں خریدیں جیسے کمپیوٹر اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری مشینیں جن کے اوپر یہ سارا کام آپ کر سکیں یہ آپ کی ایک اور انویسٹمنٹ ہو جاتی اس کے بعد آپ اس کی مینٹیننس کریں اس ساری چیزوں کی آپ کو مینٹیننس کرنی ہے آپ کو اس کو پھر اس کے لیے آپ نے ایک خاص قسم کے آفیسز بنانے جہاں پہ ڈسٹ نہ جاتی ہو کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں اچھا اگر آپ یہ سارا کر بھی لیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کو یہاں پہ اسٹیبل کر دے گی فار اندر ٹوینٹی ایئرس اور فار اندر تھرٹی ایئرس آپ یہ سارا کچھ کر بھی لیں اور آپ کو پتا چلے کہ ایک سال کے بعد اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی نئی چیز سامنے آ گئی ہے اور آپ پھر کرنا ہے بزنس ورلڈ کے لیے اس طرح کی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس طرح کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ بہت مہنگی پڑتی ہے سلسلہ کہیں رک نہیں سکتا بحث تو اس میں یہ ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا کسی کو پسند ہے کیا کسی کو پسند نہیں ہے مگر یہ سلسلہ جو ہے تحقیقات کا نئی چیزوں کا یہ تو کہیں رک نہیں سکتا وہ کیا فیض نے کہا رواں ہے نبض دوران گردشوں میں آسما سارے جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو چکا ایسے نہیں ہوتا یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت خدا حافظ